ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمسلمين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبع الآن إلى يومتين وما بعد أعوذ بالله السميل عليم من الشيطان الرسيم من همزه ونفته ونفته وإن خفتم شقاط بينهما معیندہ رشید خواتین اسلام ایک بڑے ہی نازک عنوان پر آج آپ کے سامنے روشنی جاننی ہے ایک ایسا عنوان جو شاید معاشرے کے ہر گھر کا سنیم مگر پیشت گھروں کا مسئلہ ہے آپ نے پہلے تقریر سماعت فرمائی میاں بیوی کے حقوق کے سلسلے میں اور مجھے اس وقت آپ کے سامنے گفتگو کو کرنی ہے میاں بیوی بی کے اختلافات کے رشتہ سوچنے رشتے میاں بی بی کا رشتہ شریعت کے نزدیک یہ رشتہ اس قدر اہم ہے کہ یہ رشتہ روح زمین سب سے پہلا رشتہ اس زمین پر دو انسانوں کے درمیان جو سب سے پہلا رشتہ وجود میں آیا وہ رشتہ کے میاں بیوی کا رشتہ اولاد والدین کا نہیں بھائی اور بہن کا نہیں چچا کا نہیں رشتہ زمین کے پہلے دو انسان آدم علیہ السلام اور حو رضی اللہ عنہ. ان دونوں کے درمیان جو رشتہ تھا پہلے دو انسانوں کے درمیان یہ رشتہ سوجیت ہے اور پھر شری لوق نظر یہ ہے رشتے سولیت کے سلسلے میں کہ اگر میاں بیوی بی دونوں مسلمان ہیں مومن ہیں تو یہ رشتہ موت سے ختم نہیں ہوتا میاں بیوی بی مسلمان ہیں تو یہ رشتہ موت سے ختم نہیں ہوتا بلکہ شریعت نے جا بچا اس بات کی سراہ کی ہے کہ مومن میاں بیوی بی جنت میاں بیوی بی مذہب ہیں سورة میں اللہ تعالیٰ تعالیٰ نے چلے ہم ان سب کو جنت میں کو ملاتا اللہ. مومن جنت میں بھی ایک فیملی کی حیثیت الحمد الحمدللہ ہے اس سلسلے میں, ہیں کہ پرد اگر کوئی خاتون دنیا میں اسے ایک سے زائد شوہر رہے شادی کی شوہر کا انتقال ہو گیا دوسری شادی کی شوہر میں سلاق دیتی پھر تیسری شادی کی اب یہ تین تین شوہر اس کے ہوئے اب جنت میں ساتھ رہے گی شریعت میں دنیا میں اس کا جو آخری شوہر رہتا ہے جنت میں اور اس کے ساتھ تمیزر ہے ایک مقدمہ ہے جو میں نے اپنے موضوع کو شروع کرنے کے لیے مقدمہ بندا ہے اس فروزی میں ہم آپ سمجھ سکتے ہیں کہ میاں کا احساس ہم سے چاہتا تھا آج آئے دن ہر قدم ہر تری چاہیے میں زیادہ تر آج آپ کے سامنے پھر ساری شنے کی کوشش کروں گا میں اس کا آغاز کرتا ہوں کہ میاں بیوی بی کے درمیان اختلافات کی جو وجوہات ہماری سوسائٹی اور ہمارے معاشرے میں ہیں اس کا ایک سبب رشتے کے انتخاب سے اگر ہم سے غلطی ہو جائے کیا غلطی شریعت نے ہمیں تعلیم دی کہ لڑکے کا انتخاب ہو یا لڑکی کا انتخاب دین کو سے لے کر جائے حمان دی خاندان کو دیکھونا چاہیے ہمیشہ معیار آج ہمارے معاشرے میں جو اختلافات بنیادی ایک وجہ یہ ہے کہ جب رشتے ہوتے ہیں تو اس وقت انتخاب ہمارا ہوتا ہے کو کر. یہ ہم نہیں دیکھتے نمازی ہے کہ نہیں لڑکی نمازی ہے کہ نہیں زندہ ہے کہ نہیں. نہیں اس کی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پیسہ کیسا ہے کتنی ہے کیا بزنس ہے کتنی خوبصورتی ہے میں نے کہا شریعت کو روکتی نہیں پیسہ دیکھنے سے روکتی نہیں اس کو خوبصورتی دیکھنے سے روکتی نہیں لیکن شریعت یہ کہتی ہے سب سے پہلا میں یاد ہے جب تمہارے پاس ایسے رشتے آئے لڑکی کی اپنا لوگ رشتے, رشتے کا انتخاب کر لو اگر تم ایسا نہ کرو گے اگر تم ایسا نہیں کرو گے یعنی کو انتخاب نہیں بناو گے پشت ڈالو گے تو کیا ہوگا عدالتوں میں جاؤں میں جاؤ عدالتوں میں دیکھو عدالتوں میں مقدمہ کی کثرتیاں شوہر کے سرا عورت کا مقدمہ فری کے سرا یہ پہلی بنیاد ہے بھائیوں کے انتہا کو معاشرہ یہ ہے بد گمانی بد گمانی میاں اور بیوی دونوں میں سے کوئی ایک بھی اگر بد کمانی کا مزاج کرنے والا ہو زندگی <Panly> ایک دوسرے پہ اعتماد نہ ہو شوہر کو بیوی بی پہ بی بی بی بی بی نہیں بی بی بی کو شوہر پہ یہ وجہ سے کتنے اچھے اچھے رشتے بڑے بڑے پیاروں میں اپنا مرکز سمندر ہے پانی ہے اسی لیے آپ ان لوگوں کو جاتے ہیں پانی پر اپنا سب تو تو بھی بھی بھی نظر جاتے سب لوگوں کو گمراہ کر کے آتے ہیں اور جب کے پاس اس لیے اکڈا ہوتے ہیں جائزہ لیتا ہے एक शैतान आता कहता है आज मैंने ऐसा काम कर दिया वैसा कर दिया फलाम को गुमरा इडली तुम्हें कोई दूसरा शैतान आता वो कहता आज मैंने फलाशब को इस तरह गुमराह कर दिया शैशान इडली से कहता तुम्हें कोई काम नहीं किया तीसरा आखिरी शो कहता है शैफान आज मैं दो मिया मेरी जो अरबत से रहते मोहब्बत से रहते ان دونوں کے درمیان داخل ہوا اور دونوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے تعلق سے نتیجہ تلاش تک ہو گئی فرماتے ہیں آفسا مانتا ہے ذریعے کے درمیان احتیاط کی مضامین آتی ہے شریعت نے جہاں کرنے سے منع کیا ہے ہم شریعت نے یہ بھی تعریف کی ہے سامنے والا سب کرے گا میں شوہر کا ماموں میں رات بارہ بجے گھر آنا ایک بجے آنا شوہر کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ بدقمانی کے اس کب کو پھر پہلے روک لگا یہ جو رات میں بارہ بجے روک لگا اپنے اپنا جان کر بات کر رہی تھی جیسے گھر میں باتیں لگا اس میں فون کر دیا بدغنی کا محمد ہے نہ پیدا کرا کر کر گمانی کا موقع تمہارے شریف میں کتنا اچھا واقعہ عبرت ہے ہمارے لیے شراب ہو چکی تھی اللہ آئی آج صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر مسجد میں پار کر رہے تھے اچھا دیکھا کہ مسجد کے درمیان صحابہ کام کرے صحابہ تھے کہا اللہ کے نبی آپ کو یہ افطار پیش کرنے کی کیا ضرورت ہے ہم آپ کی بات کیسی کوئی بات ہو سکتے ہیں اللہ کے نبی آپ نے فرمایا نہیں سوچ سکتے لیکن تمہارا تو شیطان تو تمہارے پیچھے لگا ہوا ہے انسان کی رگوں میں خوب کی مانی دوڑتا ہے تم اچھے انسان ہو تمہاری سوچ سکتی ہے لیکن جو شیطان تمہارے پیچھے لگا ہوا ہے وہ سکتا جب صلیماری دیا فرازہ نہیں کرنا دینا اس سے ہماری بہت سارے مسائل ختم ہو جاتے ہیں اگر یہ نہ ہو اعتماد کی فتح نہ ہو ایک دوسرے پروزہ مبتلا ہے انہیں اپنے آپ کو انتظام دینا چاہیے اپنا محاطبہ کرنا چاہیے اور اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ پر دلانا میری سور کو صحیح پہ لے جا اور مجھے سے دعا کرنا چاہیے اسی کے اختلافات برداشت کی کمی ایک دوسرے کو برداشت ایک دوسرے کی غلطیوں کو برداشت نہ کرنے کا جذبہ انسان انسان ہے ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے جو انسان انسان مجھے زندگی ہوتا ہے کبھی نہ کبھی میں کبھی آپ کے ہاتھ میں غلطی کروں گا آپ میرے ہاتھ میں غلطی کریں گے سوشیت میں بھی یہی ہوتا ہے کہ کبھی یقیناً عورت کتنی चुनावी हो, हो जाएगी, जाएगी। बर्दाश्त करना एक दूसरे की गलतियों को बर्दाश्त करना एक दूसरे की कमजोरियों को बर्दाश्त बर्दाश्त करना मतलब क्या बात नहीं करना बात ऐसी मुहासभा करना बात में पकड़ नहीं करना और पकड़ भी करो दस बार देख एक मतलब एक मतलब है और वो भी करनी मरतबा गिरफ्त करो देख रहे हैं जुर्म बताया गिरफ्त करना और सख्ती के साथ میں خود سمجھ جاتا ہوں کہ تم مجھ سے کب خوش رہتی ہو اور کب ناراض رہتی ہوتے سمجھ جاتے آپ کہاں عائشہ جب تم مجھ خوش رہتی ہو اور اس وقت تم کو ختم کھانے کی ضرورت پیش آتی ہے تو تم کیسی ہو غور محمد محمد کے ربرۃ اور آئشہ جب تم اس سے ناراض ہو ہر اس وقت تم کو قتم کھانا ہوتا ہے تو کہتی ہو غور ابراہیم ابراہیم علیہ السلام کے رب ستم اللہ کریم کریمان قیامت تک آپ سے بہتر شوہر نہیں دیکھا لیکن آپ صلی اللہ علیہ کو حق دے رہے اپنی بیوی کو حق دے رہے تھوڑی دیر کے لیے کسی بھی بات میں جس طرح ہم اپنی بیلی کی غلطی پر ہم ناراض ہوتے ہیں ہماری, کو بھی دے ہم ہماری غلطی دینا ایک دوسرے کو سمجھ کر ایک دوسرے کو احتماد ہو جائیں گے آپ صب اللہ وہ لوگوں سے میشور رکھتا ہے لوگوں سے تعلقات رکھتا اور لوگوں سے ملنے والی تکلیف پہ صبر کرتا ہے یہ بہتر ہے اس مومن سے جو لوگوں سے تعلقات میں نہیں رکھتا اور لوگوں سے ملنے والی پہنچنے والی سے غور میں نہیں رکھتا شریف صلی اللہ علیہ وسلم ایک دوسرے کے ساتھ مل کر رہنا اور ایک دوسرے سے جو تکلیف پہنچتی ہے اسے برداشت کرنے کی تعلیم دے رہے اور برداشت کرنے کی جب بات آتی ہے تو شریعت نے حضوراً سے کہا ہے تمہاری ذمہ داری بنتی ہے اپنی بیوی کو برداشت کر کے چلتے ہو عورت من کے مقابلے میں بیان کیا نل میں آپ نے فرمایا کہ عورت پتلی کی ہڈی سے پیدا کی گئی ہے عورت پسلی کی ہڈی سے پیدا کی گئی ہے اور پسلی کی ہڈی کیسلی کی ہڈی کی ففت کیا ہوتی ہے پسلی کی ہڈی ہوتی ہے اور تو نہیں ہوگی ٹوٹ جائے گی آپ صلی اللہ وسلم نے فرمایا عورت پتلی کی ہڈی سے پیدا کی گئی ہے مطلب یہ ہے عورت کے مزاج میں کہیں نہ کہیں کوئی ایسی عادت کوئی ایسی آدم, کوئی ایسی, ایسی ففت ہوگی برداشت ہم اگر یہ جانے سو فیصد ویسے ہوتے جیسے ہم چاہتے ہیں نامکن پرانی نے کہا کرے سموہن کرے سموہن اچھی نہیں لگتی ہے اعتبار سے, سے کمزور ہوتی ہے تجربات کے اعتماد سے مرد کو یہ ذمہ داری دی گئی کہ عورت کو برداشت لیکن مت کرنا ہمارے معاشرے میں جو افسوسنا یہ بھی ہے کہ آج شوہروں کو برداشت کر کے شوہر اپنی بیویوں کو برداشت کر کے چلے اور شوہروں کو برداشت کر چلتی ہیں بات بات کا گوشتہ سالن میں نمک کم ہو گیا تو دوستہ سالن میں کنکر ہو گیا تو گوشت یہ ہمارے معاشرے میں ہو رہا मुस्करियों को बर्दाश्त करूँ और बीबी ये सोचे के मेरी का के यह हक है मुस्करियों को बर्दाश्त करूं हुई औरत بڑی سرکش بڑی نافرمان نے دی. کیا کہا کی کہ تمہاری وہ نام نا ہے تمہاری بات نہیں مانا کرتی لا سنبھالنے سے نہیں. کہ تین, تین مرحلے مرحلہ یہ ہے کہ نسیحت نصیحت نصیح بڑے بڑے اُن بڑے بڑے نصیح نصیح نصیح جن کے دلوں میں ایمان ہے انہیں فائدہ دیتی ہے سمجھانا چاہیے نصیحت کرنا چاہیے اگر کوئی عورت اتنی نافرمان ہے اتنی سمجھانے سے پار بار سمجھانے سے نہیں مان رہی ہے تو پرانی وزیر نے کہا دوسرا دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ کیا ہوتا ہے اور ساری عورتیں یہاں سمجھ جاتی ہیں اگر اس میں بھی کوئی عورت نہیں سمجھتی ہے تو قرآن نے کہا کہ لا سمجھا لیا اور لا کوششیں کر لیا سمجھ نہیں رہی ہے عورت تو آپ لیکن مارنا ناگزیر ہوتا ہے تو ماروسی ہے مرنا ہے کسی مارے شریعت اور اسلام ہرگی عثمان کی اجازت نہیں دے جو آج ہمارے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ بہت سارے شوہروں کا معمول ہے شام ہوئی رات ہوئی شراب پی کرا جاؤ اور ماننا چیز مطلب کیا ہے اس کے بعد کچھ کیا میں کتنی نافرمان ہوں کو یہ احساس ہو کہ میں کتنی نافرمان ہو چکی ہوں کہ میرا شوہر لکڑی اٹھانے پہ مجبور ہوا ہے اور مارنے پہ مجبور ہوا اور اگر معاملہ نہیں سبھتا نہیں میاں بی کے اختلافات خود آپس میں ایک دوسرے سے ہاتھ میں ہی ہوتے ہیں تو شریعت کہتی ہے کہ یہاں کسی تیسرے شخص دونوں کے درمیان سفر دیتا पास पास जाते हैं और और हो जाते हैं। जब तक जरूरत ना पड़े किसी थर्ड परसन को बीच में नहीं जाना चाहिए और अगर मामला इतना बढ़ता है कि उनके आपस में एक दूसरे से निपने और संभलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा اور سدھرنے سنبھلنے کا کوئی امداد نظر نہیں آئے تو کیا کرو لڑکے کی جانب سے نمائندہ آئے لڑکی کی جانب سے نمائندہ آئے سمجھدار بنوان کہتا ہے کہ وہ جو ہے مسئلے کا جائزہ لے اختلافات اختلافات کی نظر ان اندازی بھی ان مشورہ بھی اور ان دونوں کا معاملہ بھی کبوس ہو سکتا ہے قرآن کا دا دا دا دا. یہ دونوں جو لڑکے کی طرف سے نمائندگہ ہے جو لڑکی کی طرف سے نمائندگار ہیں دونوں اگر نیت لے کر آتے ہیں اچھی نیت سے آ کر بیٹھتے ہیں قرآن لیکن کیا کی نیت لے کر آ رہا ہے روڈ ریزن کی دھمکی دینے کی مارنے کی ڈوری کے ساتھ ہوگا، کر دو گا یہ اگر یہ جذبے سے کوئی آتا ہے اللہ کی توفی اللہ کی مدد ایسے فیصلے میں شامل آتی جو بھی فیصلہ کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں اس فیصلے میں اللہ, اللہ نصرت رہی سب شامل ہوتی ہے <stops> بیٹھنے والے دونوں طرف سے سلسلہ لے کر رہے مسئلہ کوئی اور اگر غنڈا گردی کرنے کا جذبہ لے کر بیٹھیں گے وہ اللہ تعالیٰ کی ربت نہیں ہوگی وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت نہیں آئے گی اور اللہ تعالیٰ کی مدد نہیں آئے جیسا کہ میں نے کہا کہ میاں بیوی کے افتتابات ایک بڑی دنیا کا ساتھ اور تفریح کرو نکالیں گے اور پھر اس سے ہمارے معاشرے میں یہ دونوں منظر نظر آتے ہیں کسی گھر میں بہت سالم ہیں اور کسی گھر میں سات سالم ہے بہو متروہ یہ دونوں منظر آج ہمارے سوچے میں کوئی بھی بہو ایسے ہو کر آئی آنے کے ساتھ وہ چنت رہے کہ اب شوہر کو لے کے الگ وہ نہیں چاہتی کہ شوہر اس کے والدین پہ خرچ کرے اس کے ماں باپ میں خرچ کرے والدین اور رشتے داروں پہ خرچ کرے یہ بہو اچھے مزاج کی نہیں یہ ایسی خاتون جو یہ سوچ رکھتی ہے کہ اس پر شوہر اس کے ماباپ خدمت نہ کرے ماں باپ پہ خرچ نہ کرے گھر کو نہ دے یہ اچھی بہت نہیں ہو سکتی ہے خاتون نہیں ہو اور وہی یہ بھی ہمیں ملتا ہے کہ اور بہو घर में बहू क्या आई आए? ऐसे कोई नौकरानी आ गई घर में जो पहले से नौकरानी आती थी उसको छुट्टी कर दी बेटिया है पकाना बहो को है कपड़े माँजना कपड़े धोना बहो को है बर्तन माजना तोहो को है सारे काम एक दूसरे करते हैं और काम करके भी बातें सुनना है हाँ दोनों تفرقا دیے اور میاں بیوی کے بہت سارے ایسے لبات ہیں جو لڑکا ہوتا ہے لڑکے کو درمیان یہاں میں میں ہو ہیں وہ اللہ سے ڈر کر اللہ سے کا کر رکھنا بیوی کے روحوں کا خیال رکھنا اور ایسا نہیں ہونا ماں کے حقوق کا خیال رکھتے ہوئے لڑکے کو اپنی کوئی سور اندیشی اپنی سمجھداری کا سب دینا پڑتا ہے اور ایسے سلسلے میں میں ایک ہی بات کہوں گا جن گھروں میں یہ ماحول ہے جن لڑکوں کو ایسا مسئلہ پیش ہے وہ اپنی چار اور ملازمین سے دعا کر اللہ کی مدد سے کوئی زندگی کا کوئی مسئلہ ایسا نہیں زندگی کی کوئی مشکل ایسے نہیں جو اللہ اللہ کی مدد سے لہذا رکھنا تو حال کا حق کے لیے نہیں ہو تو زندگی کی ہر الجھن کے لیے زندگی کے ہر ٹینشن کے لیے ہو زندگی کی ہر پریشانی کے لیے ہو زندگی کا اور میٹر کس میں ہم کو سمجھ میں نہیں آنا ہر سب کے لیے تو میاں بیوی کے اختلافات کا ایک بہت بڑا نقصان جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ میاں بیوی کے اختلافات کا نتیجہ بچوں کی تربیت متاثر ہوئی ہے چونکہ تربیت متاثر بچے دیکھتے ہیں بچپن ہی سے نگرانی نہیں ہوتی وہ غلط حرکتوں میں پڑھتے ہیں غلط روزوں میں مبتلا ہوتے ہیں نتیجے میں ان کی تربیت پوری طرح سے متأثر ہیں ہے اتنے خرابے رہتے ہیں اختلافات کی وجہ سے بچوں کا مستقل کم از کم अपनी जिंदगी को नहीं कम अज कम अपने बच्चों के फ्यूचर अपने बच्चों के मुस्तबिले अपने हल कर देना चाहिए ये मौजूद बड़ा अभी मौजूद है और इस सिलसिले में अपने बेबे वक्त में मुफ्त तरफ कर वीडाने की कोशिश की है रबी से रबुलमी हमारे वोट खड़ाने जहाँ इलाव है हम वो आते हैं कि रबुलमी शैतान के शर्त में तो जैसे को बचाए रबुलमी تمام کے دلوں میں بہت بڑھیا ماحول پیدا کریں گے ہم سب کے